بسم اللہ الرحمن, الرحیم الرحمن میں شروع کرتا ہوں اللہ کے نام سے جو نہایت مہربان بے حد رحم کرنے والا ہے نہایت مہربان اللہ ہے اللہ تعالیٰ نے اس صورت کی ابتدا اپنے نام الرحمن سے کی ہے جو اس کی بے انتہا رحمتوں بے شمار احسانات اور بے حد و حساب نعمتوں پر دلالت کرتا ہے اور پھر اپنی بے پایا دینی دنیاوی اور اخروی نعمتوں کا ذکر فرمایا ہے ان نعمتوں میں عظیم ترین دینی نعمت قرآن کریم ہے جس میں اللہ تعالیٰ نے اپنے بندوں پر رحم کرتے ہوئے پوری سراحت و وضاحت کے ساتھ ان تمام باتوں کو بیان فرما دیا ہے جن سے وہ خوش ہوتا ہے یا جن سے وہ ناراض ہوتا ہے تاکہ انسان اپنے رب کی خوشی کے کام کرے اور ان کاموں سے دور رہے جن سے وہ ناراض ہوتا ہے مفسرین لکھتے ہیں کہ یہاں اللہ تعالیٰ کے دیگر ناموں کے بجائے الرحمن کے ذکر سے مقصود مشرقین مکہ کی تردید ہے جو باری تعالی کے اس نام کا انکار کرتے تھے اور ان کے اس ذوم باطل کی بھی تردید ہے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو اس قرآن کریم کی تعلیم کوئی انسان دیتا ہے اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ یہ تو رحمان کا کلام ہے جو اس نے اپنے بندے اور رسول محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو سکھایا ہے